وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا نبي الله صلاه والسلام عليك وعلى آلك وصحبه يا نور الله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 مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین فیضان مدنی مذاکرہ مختلف سلسلوں کی کڑی ہے جس میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مختلف مدنی گلدستے کسی عنوان کے تحت آپ کو دکھاتے ہیں آج بھی ان اللہ العزیز اسی کا سلسلہ ہوگا ہمارا آج کا سلسلہ وضو اور تیم سیکھ لیجئے اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے آپ کو بہت مختصر انداز میں وزو کے مدری پھول بیان کریں گے گیارہ اسٹیپس بیان کریں گے گیارہ مدری گلدستے بیان کریں گے کہ آپ نے ان گیارہ حصوں میں اپنے وضو کو دیکھنا ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہے نہیں ہے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے سب سے پہلے آپ کو گیارہ مدنی پھول دکھاتے ہیں طور پر اور اسی کے مطابق انشاء اللہ رحمان ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا یہ گیارہ مدنی پھول ہیں جو آپ کو دکھائی جا رہے ہیں ان میں نیتیں اور دعائیں سواق کرنا پانی چپڑنا ہاتھ تک دھونا کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا چہرہ دھونا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا سر کا مسا کرنا تخروں سمیت دونوں پاؤں دھونا وضو کے بعد کے مدنی پھول آئیے آپ کو نیت و دعاؤں کے تعلق سے کچھ مدنی پھول دکھاتے ہیں اور امیر عالو سنت کی زبانی انشاء اللہ الرحمن یہ آپ جان سکیں گے آپ کو کچھ تحریر دکھائیے آئیے اب آپ کو ہم مدعی گلدستہ دکھاتے ہیں اس طرح کہہ لیجیے میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کی خاطر وضو کر رہا ہوں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے بے وضوئی دور کرنے کے لیے وزو کر رہا ہوں بسم اللہ کہلی لیجیے بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ الحمد کہیے حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل بسم اللہ, اللہ کہہ لیتا ہے جب تک وضو باقی رہتا ہے نستے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو سب سے پہلے نیت و دعاوں کا سلسلہ وضو میں ہوگا اس کے بعد وضو کی ایک سنت قبلی مسواک ہے اس کے مدری پل دیکھ لیجیے اور مسواک جو وضو کی سنت قبلیہ ہے یہ شروع میں کی جائے گی اس کا انداز بھی ملاحظہ فرما لیجیے مدہی گلستہ دیکھ لیں اس لگے پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف پھر اوپر ہی الٹی طرف پھر نیچے ہی سیدھی طرف پھر نیچے الٹی طرف تو اس طرح مانج کر کے بعد دوبارہ اسی طرح اس وقت کی دو بار ہو چکی ہے تیسری بار کے لیے اس وقت دوڑی جا رہی ہے میں نے اپنی میں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدوری چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کے حاضرین ہم بہت مختصر انداز سے کیا کیا کرنا ہے بغیر اس کی تفصیل کے آپ کو ہم گیارہ مدنی پھول دکھائیں گے مسوات کر لی آپ نے سنت قبلیجیا ادا کر چکے ہیں اب ہم وضو کی طرف جا رہے ہیں مگر وضو کے اندر ہم وضو میں جانے سے پہلے پانی چپڑ کر جسم پہ ملیں گے تاکہ اس سے ہمیں وضو میں آسانی ہو اور اس کے فوائد وغیرہ بھی آپ کو بیان کیے جائیں گے آج آپ بالکل مختصر چلیں گے آئیے اس مدہنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں تازہ وزو پر پانی چپڑ لینا یہ مستحب ہے یہ پانی ملنے کا طریقہ ملازہ فرمائیے ہس میں ضرور لینا ایک دم نل کھول دیں گے درد در درد بلا ضرورت پانی مانا اسے ہاتھ تھوڑا سا لیا اور یہ پانی دیکھیے ہاتھوں پہ مل لیا مزید ضرورت پانی لیا یہ منہ دھو نہیں رہا میں پانی مل رہا ہوں اور وضو سے قبل پانی ملنا مستحب ہے ہاتھوں پر بھی الحمدللہ پانی مل لیا سردیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ اس وقت گرمی ہے تو پانی جلدی پھیل گیا اور وہ آزاد میرے جو ہے اس پر پانی لیکن تر ہو گئے لیکن دھلے نہیں اس لیے کہ دھلنے کی تعریف یہ ہے کہ ہر جگہ سے کم از کم دو دو قطرے دہ جائیں یہ پاؤں میں تر کر رہا ہوں مستحب ہے کہ پانی چھپڑ رہا ہوں اس پر اور پاؤں تو ٹکھنوں تک دھونے ہوتے ہیں لیکن آدھی پی تک میں تر کروں اس لیے کہ آدھی پنڈلی تک دھونا مستحب ہے تو اس طرح یہ اعضاء جلدی بھی دھل جاتے ہیں اور کم پانی خرچ ہوتا ہے اور اطمینان بھی جلدی حاصل ہوتا ہے کہ پانی بہ گیا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اگر آپ گزو میں کم پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اعضا پر پانی چھپڑنے کی ترکیب بنائیے اور ٹوٹی پر ہاتھ رکھنا مت ہے گا اور اس کا جب آپ مکمل عملی طریقہ دیکھیں گے انشاءاللہ شاء آپ کو یہ مدوری پھول زیادہ سمجھ میں گے ہم مختصر طور پر آپ کو وزو کا پورا طریقہ لے کر جا رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء تفصیل کی طرف آئیں گے ہاتھ پونچوں تک دھونا ہمارا اگلا جو مدنی پھول ہے وہ یہ ہے اب ہاتھ تین تین بار پونچو تک دھوئے جائیں گے آئیے طریقہ دیکھتے ہیں تین مرتبہ ہاتھ دھونا سنبھل یہ میں نے تین مرتبہ ہاتھ دھوئے لیکن آپ کو شاید میں لگاؤ اگر تین بار دھوئے تو نہیں تو جو کہ میں بہتے نل کے نیچے میں نے ہاتھ دھوئے تھا تو جب کوئی پانی بہہ رہا ہو چاہے وہ نل سے بہہ رہا ہو تو اس کے نیچے اتنی دیر ہاتھ اس پانی میں رکھ دینا کہ تین بار دھونے جتنا اس میں پانی بہ جائے تو یہ تفلیف کی سنت ادا ہو جاتی ہے نہ تین بار دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلوں کا ہاتھ کی یہ ہاتھ آپ کے دھل گئے اور انگلیوں کا خلال ہو چکا اب ہم کلی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ یاد رکھے کہ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا سنت اور روزہ ہو تب بھی کلی اسی انداز سے آپ نے کرنی ہے مگر الگ سے نیچے پانی نہیں اترنا چاہیے اور غرغرہ کرنا بھی سنت نہیں ہے آئیے اس کا طریقہ آپ کو دکھاتے تین بات کلیاں کرنی اور کلیوں میں یہ ذہن میں رہے بعض لوگ جلدی میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور پچ کر کے ڈال دیتے ہیں یوں کلّی نہیں ہوتی کلّی میں کہ منہ کے تمام کل پرزوں میں دانت کی تمام کھڑکیوں میں جو دو دانتوں میں شراف ہوتے گیس جس کو بولتے ہیں ان سب میں پانی پہنچ جائے اور اس طرح کلی کرنا وضو میں سنت المقدہ ہے جبکہ غسل میں فرق ہے ورنہ غسل ہوگا ہی اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کلی کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے آئیے آپ کو اس کا عملی طریقہ دکھاتا ہے ناک میں پانی چڑھانا ہے ناک میں پانی لگانا نہیں ہوتا ناک میں بھی پانی نرم بادشاہ نرم ہڈی تک چڑھانا ہے یہ سنت الموک ہے بزوں میں غسل میں فرض تو پانی کو جب تک سنگیں گے نہیں وہ چڑھے گا پانی کو سونگ رہے گا پانی سنگھ کر چڑھایا جائے گا اس کا طریقہ امیر وسنت نے مدنی پھول اپنا عنایت فرمایا ہمارے چھ مدنی پھول ہو چکے ہیں ہم ساتویں مدنی پھول کی طرف بڑھ چکے ہیں چہرہ دھونا اور یہ دھونا کس طرح ہے چہرہ کی کیا مقدار ہے اور چہرے کے تعلق سے کیا چیز ہے یہ امیر وسنت بیان فرمائیں گے داڑی ہو احرام کی حالت میں نہ ہو اس کا خلال کرنا داڑی کا خلال کرنا بھی سنت ہے آئیے دیکھتے ہیں منہ دھونا یہ جہاں سے قدرتی طور پر بال جمنے شروع ہوتے یہاں سے آپ اپنی چھوڑی پر ہاتھ رکھیں گے تو یہاں تھوڑا سا وہ ہڈی نظر آئے گی جو تھوڑا سا میں نے گڑا سا ہے تو یہ چھوڑی کے نیچے تک یہ منہ ہے یہاں یعنی کہ ہے اور چوڑائی میں یہ ایک کام کی لو سے دوسرے کام کی لو تک یہ سارا منہ یہ منہ دھونے میں یہ حصہ جو اگر احتیاط نہیں کی جائے تو وہ پھر سوکھا رہ جاتا ہے اور یہ حصہ دھونا فرد ہے اس کو کان کٹھی کہتے ہیں یہ, یہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے تو خالی گیلا ہونا کافی نہیں ہے ہر جگہ سے دو دو قطرے بہنا فرض مزو کا اگر ایک قطرہ بہ گیا تب بھی موزو نہیں ہوگا تو خالی گیلا ہو گیا تو ہی چلو میں پورا منہ کا جو رقبہ میں نے دھل جائے اگر ایک چلو میں نہیں دھلتا تو زیادہ چلو میں بھی دھونے میں عرض نہیں ہے مثلا مہ دھویا پھر بے شک منہ دھویا پھر مہ دھویا اس کے بعد تھوڑی کی طرف بھی پانی ڈال دیں اب اطمینان ہو گیا جب تو اب یہ ایک بار طرح دوسری بار اسی طرح تیسری بار یہ تین بارنا کہلائے اور داڑھی ہو تو خلال کرنا سننا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس کا تفسیری بدری گلدستہ ان شاء اللہ الرحمٰن آپ کو بعد میں دکھایا جائے گا ہم آپ کو مختصر طور پر بوسو کا طریقہ اس وقت دکھا رہے ہیں کوہنی سمیت دونوں ہاتھ دھونا ہے ہمارا یہ آٹھواں مدانی پھول ہے آئیے مدانی گلدستہ دیکھتے ہیں ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے انگلوں سے شروع کریں اور کونی سمیت اور افضا لے کے آگے بازوں تک دھوئیں کونی سمیت تو فرض ہے اور آگے بازوں تک مستحد اور تین بار سنیں تو یہ اس طرح دھوئیں گے تو یہ ایک بار ہوں گے. پھر لون کریں گے تو دو بار آؤں گے مگر لون نہ کریں تو ہر بار انگلیوں سے شروع کرنا مستحد ہے یہ اس طرح یہ ہاتھ پھیرتے جانا بھی مستحد ہے یہ دو بار ہو گیا پھر انگلیوں سے شروع کر کے یہ تین بار اور اگر نل کے نیچے رکھ کر دھو رہے تو اب اس کی تفویض کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ تین بار جس طرح میں نے بتایا اس طرح دھوئیں بلکہ اس کا طریقہ ہے کہ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 تے خود الحمدللہ یہ تین بار آدھے دیر تک دھولے ہیں اب الٹا بھی اسی طرح دھونا ہے یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے کپڑے چپکا دیے چہرے کے بعد کونوں سمیت دونوں ہاتھ دھو اب ہم سر کا مسا کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس انداز سے سر کا مسا کرنا اور اس میں کچھ چیزوں کی احتیاطیں بھی ہیں آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں مسا کرنا ہے تاہنا کے نزدیک چوتھائی سر کا مسا فرض ہے اور مسا اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جی جگہ کو مسا کرنا ہے مسہ کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچانے دھلنے کی ضرورت نہیں اسے تری پہنچانی ہے اور پورے سر کا مسحا جو ہے وہ سنت ہے مسہا کا طریقہ دیکھ لیجیے اس میں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کو تر کرنا ہے تو آپ کو ضرورت مجھے پانی لے لیا ہے آدھا چوڈو کافی ہے یہ تر ہو گئے ہچیڑیاں کی تر کرنی تھی تھوڑی پشت بھی تر کر لی میں نے کیونکہ اس کی پشت سے مجھے گردن کی پشکا بھی مزہ کرنا تھا تو یہ الحمدللہ للہ کر ہو گئے اب دیکھئے یہ تین تین انگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے شہادت کی انگلی اور رنگور کی کیفیت دیکھنے تین انگلوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے اب ان تین انگلوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشاب کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے اس طرح اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسئلہ کے اب یہ میں نے یہ آخر تک انگلیاں ملی بھی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں سمجھتے ہیں یہ انگلی تو ملی ہوئی رہے اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے سر اب آپ نے پلک نہ ہے یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے ابھی جوانی یعنی باقی ہیں اب اچھی ہوتی باڑی ہے انگلوں کی بیوٹی ختم ہوگی اور شہادت کی انگلی انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیریوں کے ذریعے اب یہ جو انگلیاں تھیں تین تین جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی صرف ہتھیری اور اس طرح وہ آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے بال لوگ جمپ دے کر لاتے تو بال مسے سے محروم رہ جائیں گے یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیریاں جو ہے آخر تک سر سے لگی رہیں گی اس طرح یہ آخر تک لے آئے اب یہ ہو گیا سر کا مسا اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے اس کا طریقہ دیکھ لیجیے شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور گماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشے و فراز ہیں ان پر آپ ان کو پھرا کان کے اندر سطح کا हो गया اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا مساح یہ الحمد للہ دونوں کانوں کے مسے ہو گئے اب آپ کو انگلوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مساح کرنا ہے پہلے سیدھی طرف پھر اُلٹی طرف اگر منہ مسا کیا جب بھی ہو جائے گا سر کا مسا کرنے کے تعلق سے مداری پھول آپ نے نوے ہمارا مداری پھول یہ بھی دیکھا ہم دسویں مداری پھول کی طرف بھڑ رہے ہیں کخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا آئیے مداری گلدسہ دیکھتے ہیں اب پاؤں دھونے کی باری پہلے سیدھا پاؤں دھونا سنگ پھر الٹا اور اس کا بھی ہاتھ کے انداز پر طریقہ جس طرح ہاتھ کو انگلیوں سے شروع کیا تھا اس کو بھی انگلوں سے شروع کریں گے اب کیونکہ نل کی دھار تو بہتا پانی ہے تو اس لیے اس میں اتنی دیر پاؤں رکھ دینا کہ تین بار دھلنے جتنا وقت بہتے پانی میں پاؤں کو چھوڑ دینا یہ اس سے سنت تفریح کی ادا ہو جائے گی فرض بھی ادا ہو جائے گا تین بار بارے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی فرد میں آپ کو سنت کی تفویض ادا کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں تین بار ہو جائے گا اتنی دیر میں یہ میرا پاؤں دھلے گا بظاہر آپ کو ایک بار دھلنا نظر آئے گا لیکن در ٹکت وہ تین بار ہوا یہ مستحق ہے تو میں آدھی پنڈی تک لے جاتا ہوں احمد للہ یہ تین بار ہو گیا اور خلال کرنا سننا تھا الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے یہ خلال بھی ہو گیا اب اسی طرح الٹا پاؤں دھونا ہے لیکن خلال میں انگوٹھ سے شروع کریں گے انشاءاللہ شاء ہونے کے بعد مگر نل بند ہونا چاہیے فی الحال کرتے ہوئے بھی آدھی پنجی تک دھل ایک بار الحمدللہ اب اس کا بھی خلال ہے اب ال پاؤں گی انگوٹ شروع کریں گے الٹے ہی ہفتے کی چھوٹی ہوں علی الحبیب حمیب اللہ تعالی علام محمد وضو کرنے کے بعد کے بھی کچھ مدنی کام ہے وضو کرنے کے بعد کے بھی کچھ مدنی پھول ہے تو ہمارا گیارہواں مدنی پھول ہے کے بعد کے مدنی پھول آئیے آپ کو مختصر مدنی گلدستہ دکھائیں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 سلام حتى الفجر یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مجعلنی من الطبابین و جعلنی من المتحدرین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدری چینل کے ناظرین عالمی مدری مرکز پیدار مدینہ کے حاضرین ہم نے ایک مختصر انداز سے آپ کو وضو بیان کیا ہے اور رمیہ رسول اللہ کے وضو کے بہت سے مدری گلدت سے ہوتے جس میں آپ نے شریع مسائل بیان کیے ہوتے ہیں وزو کون سے پانی سے کرنا ہے کیا چیزیں اس کی بہت سی تفصیلات ہیں آپ امیر السنت کا رسالہ وضو کا طریقہ اس کا مطالعہ کیجیے اور فیضان مدار مذاکرات سے سب پائیے ہم اب آپ کو تیم کی طرف لے کر جائیں گے چونکہ آج کا ہمارا مختصر انداز سے آپ کو سکھانے کا ایک سلسلہ ہے اور فضان مدنی مذاکرے سے ہم یہ مختصر مدنی گلت سے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں جس میں تیمم کا طریقہ بھی ہے یہ ہم آپ کو ایک مذہبی گلدستہ جو مکمل مذہبی گلدستہ ہوگا یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ وضو کے ساتھ تیمم کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلومات حاصل ہو سکے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بسم اللہ الرحیم اس میں دیکھیں تیمم وضو کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس کے اور دونوں کی ایک نیت بھی ہو سکتی ہے مٹی سے گسل کا بھی ضرورت نہیں گسل میں بھی وہی تیم کا طریقہ ہے نیت دونوں کی ایک ساتھ نیت بھی ہو سکتی ہے گڑی وغیرہ اتار لیجیے انگوٹھیاں اتار لیں اس کو میں ماربل پہ بیٹھا ہوں سنگے مرمر سنگے مرمر بھی زمین کی جنس ہے بھلے اس میں مٹی بالکل چمکدار ہے صاف ہے لیکن اس پر تیمم ہو سکتا ہے دو دانوں بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھ سکتے میں وزور غسل کے لیے تجم کی نیت کرتا ہوں تاکہ نماز جائز ہو جائے یہ اس پہ ہاتھ رکھیں اور اب اس کو لوٹ لینا ہے لوٹ لگا کہ یہ اس طرح اب سنت ہے کہ انگوٹھے کی جڑ سے اس کو جڑنا ہے مگر تالی نہ بجے یہ انگوٹھے کی جڑیں پہلے منہ کا مسا ہوگا منہ کی جگہ وہی ہے جو میں ہے کہ جہاں سے پیشانی کے بال جمنے شروع ہوئے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان لو سے دوسرے کان کلو تک ایک ایک ذرے پر اس کے ہاتھ کھلانا ہے جتنا جب تک مطمئن ہو جائے ہاتھ پھر آپ اور خلال کرنا گاڑی ہے تو اتنی سنبھ وسی ہو جائے گی یہ ہو اچھا اب دوبارہ اسی طرح اب ہاتھوں کا مساقو سے دیکھیے گا چار انگلیوں کے پیٹ سے ہاتھ کی پیٹ کا کرنا پہلے یہ انگلیوں کی پیٹ سے چلے گا طرح لیتے ہوئے کونی سمیت ہاتھ کی پشک کو آپ نے اب ہاتھ کی ہتھیلی سے یہ کلائی کی ہتھیلی سمجھ لو یہ اس طرح انگوٹھا بچا کے رکھنا ہے یہ یہاں تک پہنچے تک یہ ہاتھ کا ہو گیا اب انگوٹھا انگوٹھے کی پشت باقی अंगूठे تو انگوٹھے سے انگوٹھے کی پشت یہ ایک ہاتھ ہو گیا اب دوسرے ہاتھ پر اسی طرح دونوں ہاتھوں کا ہو گیا فی الحال ہاتھوں میں کرنا سنت ہے لیکن یہ کہ فی میں اگر مٹی نہیں پہنچی تو پھر فرض فی الحال کرنی اسی طرح بھی یہاں ہو جائے گا چونکہ یہاں مٹی نہیں تھی تو اس لیے یہ بھی کرنا ہوگا پاؤں باقی دے گئے تیم میں پاؤں کا تیمنگ نہیں الحمد للہ تجمن پورا ہو گیا آپ نے تیم موم سے قبل نیت وغیرہ کی اور آواز سے کی اگر کوئی آواز سے نیت نہیں کرے گا تو کیا اس کا تیم موم درست نہیں ہوگا نہیں تو تربیت کے لیے زبان سے نیت بھی شاید دل میں نیت کر لے تو بھی کافی ہے بسم اللہ میں نے آواز سے پڑھی تو تربیت کے لیے ورنہ اتنی آواز سے پڑھ لے کہ خود کان سے اپنے سن سکے یہ آپ نے اماما شریف ہی نہیں اتارا رہا بھی نہیں اتارے ہم نے تو بعض حضرات کو تیمم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح وزو کھانے پر بیٹھتے ہیں امامہ بھی اتار دیتے ہیں چادر بھی اتار دیتے ہیں منہ بھی دھوتے ہوں لیتا. یہ اس طرح کے بھی معاملات پاؤں وغیرہ پر مٹی ملنے کے دیکھے گئے تو نہ آپ نے اماما شریف اتارا نہ چادر اتاری اور نارملی دوپہر آپ کر چکے اس میں نہ مسا ہے نہ پاؤں میں مٹی لگانی ہے سر کا مسا نہیں ہے نہ کانوں کا مسا ہے نہ پاؤں کا مسحا ہے تین تو پلنے سے نیت پورے چہرے کا مزہ کرنا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عن محمد مدانی چینل کے ناظرین فیضان مدانی مذاکرہ سے وضو اور تیمم سیکھ لیجیے ہم نے مختصر اس کے مدانی گلدستوں کا بیان کیا انشاء شاء اللہ الرحمٰن ہم آپ کو وضو کے تفصیری کچھ مدنی گلدستے بھی اپنے سرسے میں دکھائیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور آخر میں ایک نارا لگاتے جائیے فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد